رحیم سامع قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو این الا اللہ ونشهد ان محمد ابده ورسوله اما بعد فان خير الهدي سكتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهم اشرح لي صدري ويسر لي امري وافراغ علي صبرا وانفك وزر عن ظهري وارفع لي يسرا انما الاسر يسرا ان يسرا فن سب حضرات مجھے آپ کی محبت کا شدید احساس ہے اور کسی محبت کے پیش نگاہ میں کبھی بھی آپ کی دعوت کو نہیں ٹھکرا تھا میں آج مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ میری تقریر کا کوئی پروگرام ہے کہ نہیں ہے مجھے مولانا حبیب الرحمن صاحب کا پیغام اور شہی حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب کا حکم پہنچا اور آپ کی محبت اور آپ کی یاد آوری کا سندیشا اور میں انکار نہ کر سکا میری طبیعت ویسے ہی عموماً تقریریں کرنے والوں کی طبیعتیں خراب ہی رہتی ہیں آپ کہیں گے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے تو کبھی بیٹھ کے تقریب نہیں کرتا لیکن میں واقعی آگ یہ کیفیت تھی کہ اگر آپ کی محبت نہ ہوتی اور ان بزرگوں کا احترام نہ ہوتا تو میں بالکل نہیں آ سکتا صاحب کوئی جیل میں تیاری تک نہ تھی بہرحال آواز آپ تک پہنچے گی ان آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ حق ہو سچ ہو اور اس بات میں اپنے فضل و کرم سے اثر ڈالے کہ شاید کوئی ایک بہتا ہوا آدمی بھی ان باتوں کی وجہ سے راہ راست پہ آ گیا تو انشاءاللہ شاء اللہ آخرت سمجھ جائے گی اور دنیا سدھر جائے گی ہمارا تو معاملہ ہی زیادہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے سارا کتا ہی ہمارا آفر کا دنیا میں تو ہم کسی چیز کے طلب طلبدار ہے ہی نہیں اور اسی وجہ سے شاید لوگ پہلے حدیث کو خوش کہتے ہیں کہ ان میں کوئی دنیا داری کا مسئلہ نہیں نہ زندگی پہ نہ موت پہ کوئی وجود آتا ہے تب بھی کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں کوئی جاتا ہے تب بھی کمانے کا کوئی بندوبست نہیں سارا معاملہ اللہ کی رضا کے لیے آخرت کو سدھارنے کے لیے اور اپنی آکبت کو سنوارنے کے لیے اور دوستو جس کی آکبت سمر جائے رب کائنات گواہ ہے کہ اس سے بڑا کامیاب اور کوئی شخص نہیں اللہ نے کلام مجید میں صرف ایک آدمی کو کامیاب کہا صرف ایک آدمی کو آج بدکسمتی یہ ہے کہ ہم نے رب کی بات کو تو چھوڑ دیا اور عظمت کے معیار ہم نے خود تلاش لیے ہم نے بڑائی کے سانچے خود تیار کر لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کامیاب ہے جو اسمبلی کا ممبر ہو گیا وہ بڑا کامیاب ہے جو جھوٹ بول کے دگا کر کے کر کے کسی نہ کسی طرح اقتدار کے زینے تک پہنچ گیا وہ بڑا کامیاب ہے جس کی شہرت ہو گئی جس کا نام ہو گیا جس کی آبرو بن گئی وہ بڑا کامیاب ہے جسے مال مل گیا دولت میسر آ گئی لیکن قرآن نے ان میں سے کسی کو کامیاب نہیں کہا قرآن مجید میں رب کائنات نے صرف ایک کو کامیاب کہا ہے. اور کہا منصوبے نارے گنتا فق تھا ممل حیات دنیا اللہ متا غرور <تصفح> لوگوں کامیاب صرف وہ تنہا شخص ہے جو جہنم کی آگ سے بچ کے اور جنت الفردوس میں داخل ہو گیا اور کوئی کامیاب نہیں کامیابی صرف اس کی کامیابی صرف اس کی جو جنت میں داخل ہو گیا جہنم کے عزاب سے بچے باقی سب ناکا اسی لیے ہم نے ہمیشہ وہی بات کہی ہے کہ جو جہنم سے بچانے والی جنت میں لے جانے والی دنیا راضی رہے تب بھی کوئی بات نہیں دنیا ناراض ہو جائے تب بھی کوئی پرواہ نہیں دنیا خوش ہو تب بھی کوئی مسرت نہیں دنیا دشمن بن جائے تب بھی کوئی اندیشہ نہیں کیوں اس لیے کہ ہمیں رحمت کائنات فخر موجودات نبی مکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقدب سے آپ کی حیات و طیبہ سے آپ کی سیرت مبارکہ سے صرف یہی سبق ملا اور کوئی دوسری چیز ہمیں موت جو ہے آپ سے نہیں ملی کہ رب کائنات کے آخری نبی آخری رسول اور کائنات میں رب کے آخری پیغمبر نے اسی چیز کو اپنے لیے اپنی امت کے لیے اپنے ماننے والوں کے لیے اپنے پیروکاروں کے لیے اپنے پرما برداروں کے لیے اپنے اتحاد کیشوں کے لیے اپنے جانساروں کے لیے میں یار قرار دیا ہے اور کسی دوسری چیز کو میں یار قرار نہیں بس نبی یہ محکسم سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بات لوگوں کو سنائی جب حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اپنے بیگانے بن گئے بیگانے تو بیگانے ہی ہوتے ہیں کہنے والوں نے کہا آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے خامخواہ لوگوں کی دشمنی اختیار کی رائما کو اپنا مخالف بنایا لوگوں کو اپنے خون کا پیاسا کیا لوگ آپ کی راہوں میں جو نگاہیں بچھایا کرتے تھے آج کوڑا کرکٹ کے ٹوکرے اٹھائے منتظر رہتے ہیں کہ کب وجود اپنے قدر سے گزرے کب اپنی نفرت کا اپنی عدالت کا اظہار کرے وہ امین وہ تادق جسے پیدانے بھی امین کہتے ہیں جسے دشمن بھی صادق کہتے ہیں آج مذہب اڑاتے ظاہر کہتے مجنون کہتے تانا پسنی کے کیچڑ اچھالتے آپ نے کیا کیا ہے ساری کائنات کو دشمن بنا لیا چھوڑیے کچھ اقتدار کا بندوبست کیجیے کچھ اختیار کے لیے ساز و سامان مہیا کہ اقتدار مداحنت سے حاصل ہوتا کرسی منافقت سے ملتی ہے لوگوں میں شہرت لوگوں میں ہر دل عزیزی تب حاصل ہوتی ہے جب آدمی پیشانی حق کو نہ دیکھے لوگوں کی زمینوں کو دیکھے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا آپ کا لوگوں کو اپنا کیوں مخالف بناتے ہیں؟ آؤ اقتدار لے لو اختیار لے لو راہ حق چھوڑ دو آقا اے کائنات نے فرمایا تم اختیار کیا دو گے تم اختیار کیا بخشو گے تمہارے پاس بڑی سے بڑی چیز ہے تو مکہ کی حکومت میں کہتا ہوں کہ ربے کائنات کی قسم اگر ساری چاند کی سلطنت میرے دانے ہاتھ پہ سورج کی مملکت میرے دانے ہاتھ سے رکھ جائے اور یہ کہا جائے کہ میں کلمہ حق کو بلند کرنا چھوڑ دوں تو محمد اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا الحصل مکہ کیا مکہ کے کی حدود کیا اس کا اقتدار کیا پوری کائنات میری قدموں میں بچھا دی جائے پوری دنیا میری راہوں پہ نشاور کر دی جائے تب بھی میں اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جس بات کو مجھے رب نے کہنے کا حکم دیا پھر دنیا تو دشمن دنیا تو مخالف لوگ تو برا بڑا کہیں گے فرمایا اور کیا اللہ ساری دنیا ایک طرف ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا والا میری طرف ہے اگر دنیا والا میرے ساتھ ہے پوری دنیا کی مخالفت مجھ پہ اثر انداز ہو سکتی آج بھی کیا قصہ وہی پرانا داستان وہی قدیم ہے یار لوگ ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی کسی کو برا ملا نہیں کہا کسی کو الزام نہیں رکھا کسی کو تانگ نہیں توڑا کسی کو دشن نہیں دی کیونکہ ہم کبھی لکھنؤ کی بدیارنوں کے پاس نہیں بیٹھے ہمیں وہ جا ہی نہیں آتا کہ ادھر پان کی پیٹ پھینکے اور ادھر زبان سے پھول اٹھنے ہمارا تو طریقہ اصل سے یہی رہا ہے کہ کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رکیب گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا اور ہمیں جب کوئی گالی دیتا ہے تو ہمیں مدینے کا آکڑا یاد آ جاتا ہے کہ آتا اور تو کچھ نہ ہوا تیرے دین کے لیے گالی کھا کے تیرے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق تو مل گئی ہے ہمیں اور کیا چاہیے ہم راضی ہیں تم ہمیں گالی دو ہم گالی کھائیں اور اسی طرح مسکرائے مسکرائے جس طرح کملی والا مسکرایا کرتا اور زمان سے یہی کہے اللہ اللہ جتوں سائن لا یعلمون اللہ پتا ہی نہیں کہ گالی یہ عوام لاؤں میرے بھائی بریل بھی میری باپ کو اپنے سینے کھول کے سنے اپنے دلوں کے دریچے با کر کے سنے ہمیں کیوں گالی دیتے ہیں ذرا سوچے غور کرے ہمیں نہ غصہ آتا ہے نہ تکلیف پہنچتی نہ رنج بھائی دبا ابھی ابھی میرا بھائی تلخی کا اظہار کر رہا تھا یہ جو جوانی کی بات مجھے تو کبھی غصہ نہیں آتا مجھے ان کی زبان سے دشنان سن کے میرے دل میں کبھی تلخی پیدا نہیں ہوتی میں کہتا ہوں وہ اپنی خوں نہیں بدلتے ہم اپنی وجہ کیوں بدلے وہ اپنی خون میں رہے ہم اپنی وجہ رکھیں اور قیامت کے دن جب سرورے کائنات ہاؤس کافر پہ بیٹھے ہوئے اور رب الجلال پوچھے تم بن کو چلو بتلاؤ تمہیں گالی کیوں دی گئی تو ہم یہ کہے اللہ ہمیں گالی اس لیے دی گئی کہ ہم نے نبائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا تیرے محبوب کے دامن کو دیکھا اور پھر چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئے ہمیں کہتے تھے ہمیں کہتے تھے اجمیر چلو ہمیں کہتے تھے پاک پتن چلو ہمیں کہتے تھے کلیئر چلو ہمیں کہتے تھے بغداد چلو ہمیں کہتے تھے پلا جگہ چلو ہمیں کہتے تھے وہاں چلو ہم نے کہا جب سے مدینہ دیکھا اب کسی دوسری طرف جانے کے لیے قدم اٹھتے ہی نہیں ہیں جرم کیا ہے بجر میں اس کے تو امی پسند وائی تمہیں سرے خوش چکوش تماشائی آقا جرم یہ تھا کہ ہمارے دل میں توڑی محبت کے سوا کسی کی محبت آتی ہی نہیں اگر یہ جرم ہے ہم اس جرم کے اقراری مجرم جرم ہم اس کا جواب انکار نہیں بتلاؤ کیا جرم ہے میں کہا کرتا ہوں دوستوں گرا کس بات تمہارا دل بہت بڑا اس کا پیمانہ بہت بہت بڑا پنجابی کے بٹل جتنا تمہارا دل ہے اس میں ہر چیز آ جاتی ہے اس کی بھی محبت کلیئر کی بھی اجمیر کی بھی پاک پٹن کی بھی لاہور کی بھی اچ کی بھی اور پتا نہیں لسوری شاہ کی بھی تمہوری شاہ کی بھی کسوری شاہ کی بھی تمہارا بھی بڑا تمہیں مبارک ہمیں کیا تکلیف تم پسوڑی شاہ کو مانو تموری شاہ کو مانو گھوڑے شاہ کو مانو لسوڑی شاہ خدا کی قسم ہمیں کھول کرنی تھی جس کو جی چ تمہارا دل بڑا دل ہے اس میں بڑی محبتیں آئی ہمارا دل اتنا ہی دل ہے کہ اس کا پیالہ صرف کالی کمری والے کی محبت سے بھرا ہوا ہے اب اس میں ایک کترے کی بھی گنجائش نہیں ہے تمہارا پیالہ خالی جس کی جی چاہے پچولی گدائی لے کے محبت ڈال لو اب ڈالے تو وہی جس کے پیالے میں جگہ ڈالنے کی موجود ہو اور جس کے پیالے میں جگہ ہی نہیں ہے وہ کیسے ڈالے ہم کو ملامت کرتے ہو کہ ان کا پیالہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں دیتا جسے تم عیب کہتے ہو اسے ہم حسم سمجھتے ہیں کیا تیری محبت اس طرح آئی کہ ہمارے دل کے پیالے کو لبا لب بھر دیا اب کسی دوسرے کے لیے کپڑے کی گنجائش نہیں اور ہم قیامت کے دن کاثر پہ بیٹھنے والے کو کہیں گے آتا گالی اس لیے دیتے تھے کہ مدینے والے کے ساتھ کسی دوسرے کی محبت کو کیوں نہیں ڈالتے اور ہم کہتے تھے جس میں مدینے والے کی محبت آ جائے دوسرے کی محبت ڈالنا مدینے والے کی توہین ہے مدینہ والے کی گفتگاہی ہے مدینہ والے کی شان میں نقص ہے کہ اس کو بھی رکھا کسی دوسرے کو بھی رکھا اور ہم نے اس کو اس لیے رکھا کہ ہم نے اس لیے دوسرے کو جگہ نہ دی کہ ہمیں ویسا کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے تمہیں آتا حکم رکھ لوں ہمیں نہیں آتا کہ ہم تو ہسان کے ماننے والے اور یہ کہنے والے کہ وہ من قلم ان کا تو آئے نہیں معجمر کل تلے دن نساؤ من كل آئے دن کا تب خلک تک بات پشاؤ تک آمنا نے تجھ کو نظرا نظر دوسروں کو دیکھ اور جب تو میں آیا اتنا تمیر نے دیکھا پھر ان کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی میں اتنا کمیر نے دیکھا اور پھر ان کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی ہم نے دیکھا کہ چشمے کائنات تک کچھ سا خوبصورت چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں اور کسی ماں نے کچھ سا حسین بچہ جگہ ہی نہیں خرید کا من کو تو ہے اور تو ہے کہ کس سے گناہ سر ہوتا ہی نہیں ہے ہم کہتے معصوم کو بھی دل میں جگہ دے اور گناگار کو بھی دے یہ ہمارے دل میں نہیں ہو سکتا ہمارے دل میں جاؤ گاڑی اور گستاخی کام کرتا ہے وہ کرتا ہے جو اس کے مقابل کسی کو بٹھاتا ہے یا وہ کرتا ہے جو پوری کائنات کو اس کے چوتوں پہ قربان کر دے ہم کہتے ہیں ایک ہی دیکھا پھر کسی دوسرے کے دیکھنے کی خواہش اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد تم مانگتے جو جس کو جیچا ہے مانگو اور کہتے کیا کہتے ہیں یہ کل کی پیداوار ہے اور خدا کی قسم ذرا بات سمجھو تو صحیح میرے بھائی ذرا اپنے دلوں کو کھول کے بات سنے تو سہی کل کی پیداوار وہ ہے جو کلیر کو مانتا ہے پاک پٹن کو مانتا ہے یا وہ کل کی پیداوار ہے جو صرف مدینے کو مانتا ہے اور مدینے والوں کے علاوہ کسی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار اور بات سمجھانے کے لیے تمہیں ساتھ لیے چلتے ہیں. سب سے پہلا سب سے आला سب سے سب سے بڑھتر سب سے تر کائنات میں پوری کائنات کی تمام امتوں میں سے سب سے افضل وجود امتوں میں سے کس کا تھا امتیوں میں سے سب سے افضل وجود اس کا کہ کائنات کے امام نے جسے کہا کہ وہ سامنے تشریف فرما تھا ان لنت سمایہ افوا جنت کے آخ کروا دے ایک دروازے کا نام باب الریا کہ اس دروازے سے جنت کے لیے ان لوگوں کو پکارا جائے جنہوں نے بہت نفلی روہے رکھے اور دوسرے دروازے کا نام باب ال جہاد اور اسے اس کو پکارا جائے جس نے رب کی راہ میں اپنی گردن کو کٹایا اپنی رگوں کے خون کو گرایا اور ایک کا نام باب الطراف کہ جب کائنات سو رہی ہوتی تھی وہ جاگ کے رب کو منایا کرتا تھا اور ایک کا نام روزہ رکھنا اور ایک سب کا خیالات اور کہنے والے کے دل میں خیال آیا اور اس نے کہا آکا کو ایسا بھی ہے جائے گا تو ایک ہی دروازے سے کسی جگہ جانا ہو تو ایک ہی دروازے سے گزرا جاتا ہے لیکن اللہ کے ابھی جس کا مقام یہ جس کی شان یہ ہو جس کا مقتبہ یہ ہو کہ اس کو جنت کے آٹھوں دروازوں کے دربان بلائے آؤ جنت میں ہمارے دروازے سے ہو کے جاؤ کائنات کے امام نے سرعت بس کو جھکایا اور پھر تب اٹھایا جب جبریل امین نے اٹھانے کے لیے کہا کہ رب نے کہا ہے ما یون تکو ان, ان ہوا یو آ سرعت بس کو اٹھاؤ کہا پوچھنے والا کون ہے ابو بکر نے کہا یا اللہ کے رسول اللہ کے حبیب میں نے جسارت کی تھی ہمارا پھر خوش ہو جاؤ کہ جس کو جنت کے آگے بروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا وہ تو ہوگا کیا جنت میں ہمارے بڑے اور جس کا مقام صرف ایک واقعہ کیوں مولو منی سی تھا طیبہ طاہرہ متاثرہ رضی اللہ تعالی عل کیسی ہے بارش بر سے متلا صاف ہوا روشنی پھیلی سگاروں چشمک کرنے لگے رات کا وقت ہر طرف تارے بکھے ہوئے رات تاروں بھری میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی میرے آخا گھر تشریف لائے میری نگاہ آسمان کے تاروں کی طرف لی لبوں میں ایک سوال مسئلہ میں نے اسے قبت اظہار دی میں نے کہا آقا کوئی ایسا خوش نصیب تھی جس کی نیکیاں اتنی لا تعداد اور بے شمار ہو جتنے آسمان کے ستارے ہیں کہ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گنا نہیں جا سکتا اس کی نیکیوں کو نہ گنا جا سکے کائنات کے امام نے تبسم کیا فرمایا نام آشا ایک ایسا آدمی بھی کہا من یا رسول اللہ لپکتے ہوئے پوچھا ابو خطتاب وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے جس کی نیتیاں اتنی لاتعداد اور بے شمار ہیں جتنے آسمان کے ستارے دل میں خیال آیا سوچا میں نے کچھ سمجھا تھا شاید میرے بابا کا نام لیا جائے یہاں تو خطاب کے بیٹے فاروق آزم کا نام لیا گیا کہا میں آئینہ حسنات ابھی بکر یا رس اللہ. اللہ کے ابھی میرے بابا ابو بکر کی بیٹیاں کیا ہوئیں آسمان نے تبصر کیا سید الم الم سید ابل دالم سید الم سید الم تلیم اللہ خریم ارشاد شرماتے عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کو اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو آسمان کے لا تعداد اور بے شمار ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے ابو بکر کی نیکیوں کا پوچھتی ہے تو میں تمہیں بتلاتا ہوں انما لوگوں جملہ عمر گا تلا کے بعد بکر عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے کائنات کا گمت کا سالمتوں کا تنا لم صرف امت اور ہی کہ نہیں تمام امتوں میں سے سب سے افضل تمام امتوں میں سے سب سے پہلا وجود کہ میرے آقا نے ارشاد کو کہ سب سے پہلے امتوں میں سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا میرے سندی کے لیے کھولا جائے گا. وہ صدیق اس کی محبت سینے میں لیے پھرتا تھا بس ایک نجاح پہ جا رہا ہے سوسنا دل کا منصبی تم پہ چاہیے بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر کس کلیئر کو مانتا تھا کس بغداد کو مانتا تھا کس مسرے کا پال تھا کس کی محبت دل میں لیے کرتا تھا تو بدلاؤ بدنی سرکار کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی محبت دل میں تھی پھر پر پرانے تم کے ہم اکیلے نبی کو ماننے والے پرانے یا چھتیس سو کو ماننے والے پرانے بتلاؤ تم کہتے ہو نا یہ کل کی پیداوار دوستو کوئی خدا کا خوف کرو پڑھے لکھے لوگ زمانہ تعلیم سے آراستہ ہوتی راستہ ہو جو تم لائے ہو ان کا ذکر تم اپنی کسی کتاب میں دکھا دو اور کتاب وہ نہیں جو خانہ ساز ہو کتاب وہ جو رب العالمین العالمی رحمت العالمین نازل اللہ عالمین پہ داخل کی ہو لاؤ کا کل کل تم جو سب کا برونی یہ رب کو چاہو تو کس کو چاہو رب کے رب کے پیغمبر کو کسی دوسرے کا نام لیا لیا ہمیں بتلاؤ میں شاہخل عزیز کو سب سے پہلے گزارش کروں گا حضرت آپ بھی مان لو میں تو پھر بھی شاید میں مانوں تم بتلا دو ایک جگہ بتلا دو کسی کا نام لیا ایک کا نام کس کے لیے کہا ان کم تم تو اللہ عطیر اللہ و سلام الام لا ملونا حَتَّى یو فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ پیڑا لَا بہنا فِي سما جدو پی ایم کسم ہر کو نہ مانے راندے ہوئے تجھ کو مانے جو ہر کافر کی طرف لبکتے ہوئے آئے تو ہاتھ سے جانے تہور کا ایک پیالہ پیے اور پھر کبھی پہ آتما نہ اور کسی اور کو میں نے تو تیری زبان اپنا ہو سوکن سوکن لڑن بد دلا دی بادی اللہ ان کو دور کر دے کہ مجھ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا محبوب بنا لیا میری چوکٹ کو چھوڑا اور چوک کو ایک ماں کا بنے محمود بنا میں دن ایجاف کا نمرحیم فتح کس کا نام لیا کسی تیسرے کا نام تم دکھا بھا قرآن کی ہلارہ آیات ہم سے سن لو نہیں تو ایک آیت تم بنا ہم ماننے کے لیے تیار تقصب نہیں کوئی ضد نہیں کوئی حق درمی نہیں کوئی عدالت نہیں کوئی عدالت کیوں ہمارے لیے دنیا کی کامیابی دنیا کی آبرو دنیا کی شہرت دنیا کا نام کوئی حیثیت نام اسی کا اونچا جس کا قیامت کے دن اونچا ہو گیا باقی سب نیچے چاہے شملے والے ہو چاہے پورے والے ہو چاہے جبے والے نام اسی کا اونچا جس کا دانا محمد کو نہ توڑا چاہے کپڑے ٹھگے ہوئے ہو شملے نہیں دیکھے گا ترے نہیں جمبے بھی جمے علامت ہوتی تو ابو لال بھی وہی پہنتا تھا عرب کا لباس عرب کا لباس ہی وہی ابو جانب بھی وہی پہنتا ابو جال بھی وہی جمبہ کوئی دستار فخر نہیں ترائی نہیں دل کہ اس دل کی دھڑکنوں میں کس کو سمو رکھا ہے کون بغداد والا ہے کہ مدینے والا ہے ہم اور میں نے بارہ کہا ہے پھر دوہرات سن لو کاموں کی کہ دوست نوٹ کرے پوچھے مولانا حبیب الرحمان صاحب اس کے ذمہ دار ہے اور آگے چلے ادلو کے شاہ گزرا والا قریب ہے ذمہ دار ہے میری بات ہے پوچھو سوچو سوال کرو اپنے دماغوں کو پکوڑو ہم سے سن لو بات ہم کسی کو نہیں مانتے اور سب کو مانتے کسی کو نہیں مانتے مدینے والے کے مقابلے میں اور سب کو مانتے ہیں کہ جو مدینے والے کا دعوے ہے ہم اس کی جوتا اٹھانا اپنے لیے باعث ایک ہمارے لیے کوئی تم ایک مسئلہ پچھلے دنوں میں نے تقریر کی لالپور میں اور لاہور میں ایک میرا انٹرویو چھپا ایک پرچے میں سیاسی پرچا تھا پچھلے دنوں حالانکہ سیاست چھوڑی ہوئی ہے کاکوشاہ میں میرا ایک انٹرویو چھپا اس میں انہوں نے پتاوا آلمگیری کے بارے میں سوال کیا میں نے کہا دوستوں ستارہ عالمگیری ہو یا شاہ جہانی ہو یا اکبری ہو یا جہانگیری ہو ستارہ اس کائنات میں چلے گا تو صرف مدینہ والے کا چلے گا اور کسی کا پتوا ہم ماننے کے لیے تیار